الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلله فلا غادي له ونشهد والله لا إله إلا الله وحده وحده وحده لا شريك له ونشهد ونسيدنا يا وسنادنا وحبيبنا وطبيبنا وتبيب قلوبنا وشفاءنا وشفينا وصدورنا وملجانا وملجانا ومأوانا نحمدن نبذه ورسوله اما بعد فوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائكة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي منسل علیہ وسلم تسلیم على و ومولانا محمد وعلى آل ومولانا محمد وسلم محبت ذوق شوق اور عقیدت کے ساتھ تمام متکفین حضرات مل کر سلام پیش فرمائیں و والسلام کا یار رسول اللہ صلا والسلام مل کا یا حبی بلاتم صالا مول کا یا رحمت اللہ تم والسلام علیہ کا یا شفیع نبین ہم دو کے بعد نہ عزت و ترم کے لائق معصوص محترم ثمین و حاضرین متقفین حضرات آج نشست میں جس عنوان پر اظہار خیال کیا جائے گا وہ کل نفس کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے میں نے صورت الانبیاء کی آیات مبارکہ پزار کے میں تلاوت کی ہی ہیں انہیں آیات مبارکہ کے ذمن میں موت کے حوالے سے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے اور ہر کسی کو آنی ہے اس حوالے سے چند باتیں اور پھر موت کی فکر اور اپنے آپ کے محاسبے کے حوالے سے چند باتیں گوشت گزار کی جائیں گی دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا جائے سنا جائے اس کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں نے جو آیات مبارکہ حضرت کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ صورت الانبیاء کی ہیں اور یہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی اور ان آیات مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ ول وسلم نے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا آغاز فرمایا تو روز بروز اسلام ترقی کرنے لگا اور لوگ اس تارے اسلام میں داخل ہونے لگے تو کفار اور مشرقین کو یہ بات ناگوار گزری انہوں نے طرح طرح سے مظالم اور مصائب کے ذریعے صحابہ کرام کا راستہ روکنے کی کوشش کی کہ وہ اسلام جنہوں نے قبول کیا ہے وہ چھوڑ دے یا صحابہ کرام جنہوں نے اسلام قبول کیا ان پر ظلم اور تشدد اتنا کیا تاکہ دیکھنے والے ان سے عبرت حاصل کریں اور اسلام قبول نہ کریں لیکن ان کی یہ تمام سختیاں کسی کام نہ آئیں وہ جتنا ظلم کرتے جتنی سختی کرتے اہل ایمان صاحب کرام کے جذبہ ایمان میں مزید اضافہ ہوتا اور ان کی یہ سختیاں کسی کو بھی اسلام قبول کرنے سے روک نہ سکی تو پھر وہ اپنے مردہ دلوں کو یوں تسلی دیا کرتے کہ کوئی بات نہیں چلو اب ہم اگر راستہ نہیں روک سکے تو کب تک یہ سلسلہ چلے گا کب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تبلیغ کرتے رہیں گے کب تک لوگ ان کے اردا گرد رہیں گے تو وہ یہ باتیں کرتے کرتے کہا کرتے, کہا کرتے کہ فنت رب سو بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حوادثات زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں وہ اپنے مردہ دلوں کو تسلی دیکھے ان کی تمام کاروائیاں ناکام ہو گئی تو اب آخری بات کر کے وہ اپنے آپ کو تسلی دیکھے کوئی بات نہیں ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ جائے گی اور یہ حادثات زمانہ کا شکار ہو جائیں گے اور یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا قرآن مجید فرقان امید صورت الانبیاء کے ان آیات مقدسہ میں اللہ تبارک تعالی نے ان عقل کے اندھوں کو یہ باور کرایا کہ اگر میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے تو تم کیسے رہ سکتے ہو تو ان آیات مبارکہ کا شان نزول یہی ہے اور اسی عنوان کو بیان کیا گیا کہ ما جو اللہ نبا شرم ان اور ہم نے نہیں مقدر کیا کسی انسان کے لیے اے محبوب جو آپ سے پہلے گزرا ہو اس دنیا میں ہمیشہ رہنا یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کسی بھی انسان کے لیے یہ مقدر نہیں کیا جو آپ سے پہلے گزر گیا ہو کہ وہ اس دنیا میں ہمیشہ رہے گا بلکہ ہمارا یہ اٹل قانون ہے کہ کل نفس نظا الموت کہ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا وہ نہ بولوں کم اور ہم خوب آزماتے تمہیں برے اور اچھے حالات سے دوچار کر کے وہ اڑی اور تم سب کو ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے قرآن مجید فرقان عامد کی ساتھ میں مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ جو یہ حملہ کرتے حضور کو تسلی بھی دی اور ان کو فار اور مشرقین کو بھی متنبہ کیا کہ آفا ام متا فم الخوال کہ اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال فرما جائیں گے تو کیا تم لوگ یہاں ہمیشہ رہو گے کیا تمہیں موت نہیں آنی یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کا سوچ کر وہ تسلی دیتے اللہ تعالیٰ نے ان کو فار اور مشرقین کو متنوع کر دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے بلکہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے وہ کسی کو جلدی آتی ہے کسی کو دیر سے آتی ہے آنی ہر کسی کو ہے یعنی ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں رہے یعنی پہلے زمانے میں سو سال دو سو سال چار سو سال نو سو سال گیارہ سو سال اتنی عمریں ہوتی آج کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ کتنی عمر ہو سکتی ہے اکثر پچاس ساٹھ اور ستر کی دہائی میں پہنچ کر ہی دائی عجل کو لبہ کہتے ہیں اللہ ما شاء اللہ کوئی ایسا فرد یا خاتون نکل آتی ہے کہ جو سو سال یا 90 سال کو کراس کر جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون اٹل ہے کہ بلئین یو اللہ نبس نا کہ جب کسی کی اجل آ جاتی ہے اس کی موت کا جو وقت مقرر ہے وہ آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دے اس میں دیر نہیں کرتا اس کو مؤخر نہیں کرتا اس نے بہرحال پھر موت کا مزہ چکھنا ہے چاہے وہ کتنا ہی بڑا سرو رسوخ والا ہو کتنا ہی بڑا صاحب علم ہو بہت بڑا متقی ہو اللہ کے نزدیک اس کے رسول کے نزدیک بڑی عزت اور احترام کے لائق ہو جب موت آتی ہے تو اسے موت کا مزہ بہرحال چکھنا ہے اب یہ موت کا ذائقہ ہے کیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ کل نقصن ذائقہ الموت کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو وہ ذائقہ کیسا ہے تو وہ موت کا ذائقہ بڑا کڑوا ہے بڑا ہے یہی وجہ ہے کہ امبیا کے اور عباد الرحمن اللہ کے نیک بندے صالحین سکرات الماؤل سے از حد خوف زدہ رہتے یعنی باوجود اس کے کہ وہ اللہ کے نیک بندے اور انبیاء تو معصوم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء کے تائیداد لیکن باوجود اس کے کہ آپ معصوم ہیں پھر بھی آپ علیہ صاط و کے حوالے سے بے شمار احادیث جو اس حوالے سے ملتی ہیں ایسی دعائیں ملتی ہیں کہ جو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سکرات الموت سے پناہ مانگا کرتے اللہ تعالیٰ موت کی سختیوں اور سکرات سے پناہ عطا فرمائے ہر کسی کو کہ ہر کسی نے دعا مانگی یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا بھی مردی ہے کہ حضور یہ دعا مانگا کرتے اللہ عزبی کا من سخت ہی کا وہ آزادی کا من سکرات الموت وعذاب و القبری اللہ میں تیری بارگاہ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھ سے ناراض ہو جا میں تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں وہ عذابی کا من سکارات الموت اور سکرات موت کے وقت تیرے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں وہ عذاب القبر اور قبر کی عذاب سے پناہ مانگتا ہوں یعنی نبی پاک صلی اللہ وسلم تو معصوم القطار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی سکرات الموت سے پناہ مانگا کرتے اس لیے کہ امت کی تعلیم کی خاطر کہ جب میں اپنے خالق و کا محبوب ہو کر تاجدار انبیاء ہو کر یہ عمل کر رہا ہوں تو کہیں میری امت غافل نہ ہو جائے وہ میرے عمل پر عمل کرتے ہوئے میری سیرت مطالرہ کو مشعل راہ بنا کر اسی طرح رب کی بارگاہ میں التجائیں اور دعائیں کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر مہربانی فرماتا رہے گا موت کے ذائقے کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ بڑا کڑوا ہوتا ہے اس کی مزید وضاحت اس رواج سے ہوتی ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے سنا ہے اور تاریخ میں ہے روایات میں ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے آپ فرمایا کرتے کم اللہ تو مردہ اللہ کے حکم سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا آپ پر مخالفین نے اعتراض کیا مشرقین نے اعتراض کیا کیسا آپ ان مردوں کو زندہ کرتے ہیں جو تازہ تازہ فوت ہوتے ہیں ابھی نئے نئے مرے ہیں ہو سکتا ہے وہ سکتے کے عالم میں ہو اور آپ نے جب کہتے ہیں تو آپ کے دم کا اثر ہوتا ہو اور وہ زندہ ہو جاتے ہو بات تو تب بنے کہ آپ کوئی پرانا مردہ زندہ کر کے دکھائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہی سے کہا کہ تم بتاؤ کون سے مردے کو زندہ کروں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارا مطالبہ یہ کہ آپ سام بن نو حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے کو زندہ کر کے دیکھا حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے کے مزار پر حضرت عیسی علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ نے دو رکٹ نماز اللہ کی بارگاہ میں ادا کی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی بارے تعالی تو مجھے اس بات کی اجازت عطا فرما کہ میں جب سام بن نو کو پکاروں تو اٹھ کر کھڑا ہو جائے اللہ تعالی نے حضرت ادا فرمائی آپ ان کی قبر پر گئے اور آپ نے فرمایا کمب عز اللہ تو حضرت سام بن نو اپنی قبر سے اٹھ کر کھڑے ہوئے تو ان کی داڑھی اور سر کے بال بالکل سفید تھے حضرت اسار بڑے حیران ہوئے اور آپ نے حضرت سام بن نو سے پوچھا سام بن نو یہ تمہارے بال سفید کیسے ہو گئے سار اور داری کے بال کس طرح سفید ہوئے کہ جس زمانے میں تم تھے یا اس زمانے سے آپ کا تعلق ہے اس زمانے میں لوگوں کے بال سفید نہیں ہوا کرتے تھے بال سیاہ ہی رہا کرتے تو آپ نے حیرانگی سے پوچھا کہ تمہارے بال سفید کیسے ہو گئے تو حضرت اسلام بن نو دیکھیں گے کس حد تک خوف تاریخی ہے آپ نے جواب دیا کہ آہسا بے شک ہمارے زمانے میں بال سفید نہیں ہوتے لیکن ابھی جب تم نے آواز دی کہ کمب عز اللہ تو میں نے سمجھا شاید قیامت آ گئی اور ہمیں قبروں سے اٹھایا جا رہا ہے تو تمہاری یہ آواز سن کر اور قیامت کا خوف جو مجھ برداری ہوا اس خوف کی وجہ سے اسی لمحے میری داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے اور پھر آپ کہنے لگے کہ, کہ آہسا آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کب سے اس قبر میں ہو آپ نے کہا کہ میں چار ہزار سال سے ہوں پوچھا کیا پا کہا کہ چار ہزار سے میں اس قبر میں ہوں لیکن ایسا جس وقت مجھ پر موت تاریخ ہوئی تھی اس موت کی جو کڑواہٹ اور ذائقہ میں نے چکھا تھا اور جو ہے مجھ پر تاریخ ہوئی آج چار ہزار سال بیت جانے کے بعد بھی وہ ذائقہ مجھے بھولا نہیں ہے اتنا کڑبا ذائقہ کہ جی چار ہزار سال میں بھی حضرت السلام بن نو موت کے اس ذائقے کو نہیں بھولے اور حضرت عصلہ علیہ السلام کے حوالے سے ہی آپ کی والدہ معاہدہ حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے حضرت واحب مربع نے اپنے دادا حضرت ادریس سے روایت کیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے کتاب میں یہ روایت پڑھی ہے کہ حضرت عصل علیہ السلام نے ایک دن اپنی والدہ معاہدہ حضرت مریم علیہ السلام سے عرض کیا کہ اماں جان یہ دنیا فانی ہے اور عمل کا گھر ہے اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں جانا ہے پیش ہونا ہے وہ جان ہم ایسا کیوں نہ کریں اس دنیا کو چھوڑ دیں اور لبنان کے کسی پہاڑ پر جا کر وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگ جائے دن کو روزہ رکھا کریں رات کو اس کی عبادت کیا کریں حضرت اس سارے سلام کی فرمائش پر مطالبے پر آپ کی والدہ مائی حضرت مریم تیار ہوئی اور آپ کے ایک لبنان کے پہاڑ پر جا کر عبادت کرنے لگے آپ وہاں درختوں کے پتے کھاتے بارشوں کا پانی پیتے اور یوں اللہ تعالی کی بارگاہ میں عبادت کرتے کئی سال تک اسی طرح عبادت میں مصروف رہے حضرت عیسی علیہ السلام ایک دن اس پہاڑ سے نیچے اترے آبادی کی طرف تاکہ وہ خاص قسم کا گھاس اور ساگ کہ جو وہ کھایا کرتے وہ لائیں افطاری کا اہتمام کرے شہری کا کچھ اہتمام ہو جائے آپ گئے تو آنے میں تاخیر کر دی اور عشاء کی نماز کے بعد تشریف لائے اس عالم میں ادھر ان کی والدہ معالدہ پہاڑ پر تنہا ہیں تو ملک الموت حاضر ہو گیا آپ نے اسے دیکھا کہا کہ تو کون ہے اس نے کہا کہ مائی میں وہ ہوں کہ جو بچوں پر رحم نہیں کرتا اور کسی بوڑھے کا بڑھاپا بھی جس کو رحم کرنے پر مجبور نہیں کرتا بچوں کی سگرسانی پر بھی مجھے رحم نہیں آتا میں ملکن موت ہوں ہر کسی کی روح نکال لیتا ہوں جب اس کا وقت آتا تو حضرت مریم فرمانے لگی کہ کیا تم میری ملاقات کے لیے آیا ہے یا میری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے تو ملکن موت نے جواب دیا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں تو آپ فرمانے لگی کہ کیا تو مجھے اتنی مہلت نہیں دے گا کہ میرا لاڈلا اور پیارا بیٹا آ جائے تاکہ میں اس سے آخری ملاقات کر لوں اس سے ہم کلام ہو جاؤں پھر تجھے اجازت ہوگی کہ تم میری روح نکال لے بلکل مت نکا کے نہیں اس بات کی مجھے اجازت نہیں ہے مجھے حکم نہیں ہے مجھے جو حکم ہے مجھے اسی کے مطابق کرنا ہے بس آپ تیار ہو جائیں تاکہ آپ کی روح قبض کی جائے حضرت مریم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ اللہ تعالیٰ کی رضا پر سہی دارس ہو گئی اور اسے کہا کہ میں تیار ہوں تو میری روح نکال لے اس نے آپ کی روح نکالی اب آپ گویا ہمیشہ ان نیند سو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام عشاء کے بعد جب واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا اپنی والدہ ماجدہ کو کہ وہ آرام کر رہی ہے تو آپ نے انہیں جگایا نہیں اور ان کی طرح متوجہ نہیں ہوئے بلکہ اپنا سامان رکھ کر خود نہ میں جا کر عبادت میں مصروف ہو گئے عبادت کرتے رہے رات کا ایک حصہ بیت گیا لیکن ان کی والدہ ماجدہ نے کوئی حرکت نہ کی بیدار نہ ہوئی انہوں نے سمجھا کہ شاید آرام کر رہی ہیں سو رہی ہیں تو انہوں نے آواز دی کہ یا امی السلام علیکم احمد جان آپ پر سرام ہو رات کا ایک حصہ بیت گیا ہے روزہ رکھنے والوں نے روزہ کھول لیا ہے اور عبادت کرنے والے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عبادت کرنے لگ گئے ہیں آپ اب تک سوئی ہوئی ہیں آپ اٹھ جائیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں حرد علیہ السلام نے خود بھی روزہ افطار نہیں کیا اس لیے تاکہ میں اپنی والدہ معدہ کے ساتھ مل کر روزہ افطار کروں پھر یہ آواز دیکھ کر عبادت میں مصروف ہو گئے رات کا دوسرا حصہ بیت گیا پھر اسی طرح بڑے غمگین آواز میں رو کر بکارہ کے جان آج آپ کو کیا ہو گیا کہ عبادت کرنے والے عبادت کر رہے ہیں اور آپ ابھی تک میں بھی استراعت ہیں آپ اٹھ کر کڑی ہو جائیں اللہ کی بادگاہ میں حاضر ہو جائے لیکن وہاں سے کوئی جواب نہ ملا پھر آپ روتے روتے عبادت میں مصروف ہو گئے آپ پھر رات کے پچھڑے پہر تک جب رات کے تین حصے بیت گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر انہیں پکارا اور آوازیں دی کوئی جواب نہ ملا جب صبح کا سفید اور صبح کا روشنی تلو ہوئی فضل عصہ علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنا چہرہ اور انہوں نے اپنی والدہ معاہدہ کے نہیں اپنے رخسار کو والدہ معجدہ کے رخسار کے ساتھ لگایا اور رو رو کر اپنی ماں کو پکارنے لگے کہ اب اٹھ جاٮٔیے رات کا حصہ بیت گیا ہے لوگوں نے افطاری کر لی ہے روزہ رکھ لیا رات بھر عبادت کی ہے آپ اب تک پہرے حصہ ہیں بڑے دردناک آواز میں رونے لگے یہاں تک کہ پہاڑ پر بھی لفظہ تاری ہو گیا جن ناک اور فرشتے بھی رونے لگے اللہ تعالی کی بارگاہ میں فرشتوں درست کیا بارت آرا یہ کیا ماجرا ہے کہ تیرا بندہ اتنا دردناک آواز میں رو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے فرمایا کہ چونکہ اس کی والدہ انتقال کر گئی اور پھر غیب سے آواز آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا بار تارہ تو عیسا علیہ السلام کو بتا کیوں نہیں دیتا تو پھر غیب سے آواز آئی فرشتوں کی درخواست پر تیری ماں انتقال کر گئی آپ اور رونے لگے دردناک آواز میں اور کہنے لگے کہ اس دنیا میں اب میرا مون سو غم گسار کون ہوگا ایک میری ماں تھی وہ بھی مجھ سے بچھڑ گئی اس طرح دردناک آواز میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صدا بلند کی تو اللہ تعالی نے پہاڑ کو حکم دیا کہ پہاڑ تو عیسیٰ علیہ سلام کو تسلی اور حوصلہ دے تو پہاڑ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا عیسہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی طرح منصوم ہے بس اتنا سننا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے رونا ختم ہو گیا اب پہاڑ پر اپنی والدہ ماجدہ کو چھوڑ کر پہاڑ سے نیچے اترے آبادی کی طرف تاکہ اپنی والدہ ماجدہ کی تجویز و تقفین کا تدفین کا اہتمام کیا جائے جب آپ دن کے وقت آبادی میں داخل ہوئے تو آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر چہرے سے چمکتا ہوا نور دیکھ کر تمام آبادی والے اردا کے جمع ہو گئے کہنے لگے اے اللہ کے بندے تو کون ہے کہ تیری وجہ سے ہمارے گھروں میں روشنی آ گئی ہے اور تیرے نور کی وجہ سے راحت اور سکون مل رہا ہے تو حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں روح اللہ ہوں میں عی ہوں اللہ کا نبی ہوں کہا یہاں کیسے کہا کہ اس پہاڑ پر میں اور میری والدہ عبادت میں مصروف تھے میری والدہ انتقال کر گئی اب میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ تم میرے ساتھ چلو اور میری والدہ کی تجیز و تکفین اور تدفین کا اہتمام کرو تو وہ آبادی والے کہنے لگے عیسیٰ اس پہاڑ پر تو ہم کبھی نہیں جائیں گے کیونکہ یہاں بڑے زہریلے سانپ اور اسدہے ہیں اور تین سو سال گزر گئے کہ ہمارے اباؤ اجداد نے اس پہاڑ کا رخ نہیں کیا لہذا ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں ہم یہاں نہیں جا سکتے ہیں حضرت علیہ السلام ان کو وہیں چھوڑ کر واپس پلٹے اور جب واپس آئے تو پہاڑ پر کیا دیکھتے ہیں کہ دو بنتہائی خوبصورت نوجوان سامنے سے آتے ہوئے دکھائی دیے آپ نے ان کو سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا اور ان سے کہنے لگے کیا کہ جو اجنبی میں اس پہاڑ پر کر ہوں میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے تم میری تھوڑی سی مدد کر دو تاکہ ان کی تجویز و تقفین کا اہتمام ہو جائے تو انہوں نے کہا ہم تیار ہیں اور اپنا تعارف یوں کروایا کہ ایک بولا کہنے لگا کہ یہ حضرت میکائیل علیہ السلام میں اور میں جبرائیل علیہ السلام ہوں ہمیں اللہ تعالی نے بھیجا ہے ابھی جنت کی حوریں آنے والی ہیں اور وہ آ کر حضرت مریم کو غسل دیں گی اور پھر ان کی تجیز و تقفین کا اہتمام ہو جائے گا بہرحال جنت سے ہورے آئی حضرت مریم کو غسل دیا گیا زبراہیل و مکائل کی مدد سے آپ کی تدفین کی گئی جب آپ کو بالکل تیار کر لیا گیا تو حضرت اس علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے باد میں موجود نہیں تھا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا وفات بات ہوگی آخری لمحے میں میری ماں سے میری ملاقات نہیں ہوئی تو مجھے اس بات کی اجازت عطا فرما کہ میری ماں مجھ سے ہم کلام ہو جائے اور آخری ملاقات ہو جائے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اجازت عطا فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ معاہدہ کے پاس پہنچے اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ معاہدہ کو دوبارہ روح عطا کی حضرت مریم علیہ السلام زندہ ہوئی اور اپنے بیٹے اپنے رفظ جگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ نے ہم کلام ہو کر کچھ کلمات ارشاد فرمائے اور آپ فرمانے لگی کہ مجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے اے بیٹا میں نے جو موت کے وقت اس کا ذائقہ چکھا ہے میں اس کی کڑواہٹ اور ملکل الموت کی احبت کو ابھی تک بھولا نہیں سکی اس کا خوف مجھ پر تاری ہے اس حد تک مجھ پر خوف تاری ہے کہ اس کا خوف اور حبت وہ اس سے دور نہیں ہوئی اور اس کے بعد اپنے لخت جگر کو فرمایا کہ فالح کا سلام یا حبیبی ارا یوم قیامہ اے میرے پیارے اے میرے بہت ہی پیارے اور لاڈلے تم پر سلام و یوم قیامت تک حالات محترم اندازہ لگائے ان دونوں روایہ سے کہ موت کا ذائقہ کتنا کڑوا ہے بہت ہی کڑوا ہے اور جس کی کڑواہٹ اور شدت مرنے کے بعد سال ہر سال گزرنے کے بعد بھی مردہ اسے بھلاتا نہیں ہے بلکہ اس کو یاد رہتا اور اس ذائقے کو وہ محسوس کرتا رہتا اب آئیے اس طرف کہ یہ موت ہر کسی پر تاری ہونی ہے چاہے وہ نیکوکار ہے چاہے وہ گناگار ہے مومن ہے کافر ہے ہر کسی کو ایک نہ ایک دن موت بہرحال آنی ہے لیکن مومنین اور صالحین کے لیے اللہ تعالیٰ اس میں آسانی فرما دیتا ہے اور اس کے برعکس نافرمانوں فرمانوں کے لیے یہ لمحات انتہائی شدید ترین ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمار روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ طویل حدیث سے مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ الفرمایا جب بند مومن کا آخری وقت آتا اور اس کی روح نکلنے کے قریب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے توفوں کے ساتھ دو فرشتوں کو اس کے ساتھ بھیجتا یہ مومن کی روح کے نکلنے کی بات ہو رہی ہے موت کی بات ہو رہی ہے جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو جنت سے دو فرشتے جنت کے تحفے لے کر آتے ہیں اور اسے کہا جاتا ہے اس کی روح کو کہ نقص مطمئن نہ اخرجوئی تو نکلا علا و رہی ہار انتہائی اطمینان کے ساتھ راحت کے ساتھ گل پوش وادیوں کی طرف نکلا اس رب کی طرف نکلا کہ تو تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے اور قرآن پاک میں بھی اس کو یوں مان کیا کہ یا تو نبس المتما نف ارجی را کی تم مردیا فد فی عبادی ود مومن کی روح کو آخری وقت میں پکارا جاتا ہے اور وہ ملک الموت کی اس پکار کو سن کر یہ مومن کے جسم سے باہر نکلتی ہے اور وہ اسے خوشبودار کپڑوں میں لپیٹ کر لے جاتے ہیں لیکن کافر اور نافرمان کی موت کا وقت اس کے سامنے جب آتا ہے تو اس کے سامنے جہنم جان، کا وہ ٹھکانا کہ جو اس کے لیے تیار کیا گیا ہے وہ اسے دکھا دیا جاتا ہے اور جسے دیکھ کر وہ گھبراتا ہے اور اس کا منہ کلے کا کھلا رہ جاتا اور اس وقت وہ پکارتا ہے، یہ مشکا شریف میں حدیث مبارکباد اس وقت وہ پکارتا ہے حل من رات ہے کوئی دم کرنے والا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا کہ آ کر مجھے دم کر دے اور مجھے اس عذاب سے نجاتے دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اس کی یہ پکار بالکل بے سود اور بیکار ہے کوئی اس کے کام نہیں آئے گئے اور اسی طرح حضرت برہ بن آزم رضی اللہ تعالیٰ ہوں آپ بھی رواج فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جب بندہ مومن کی روح نکلنے کا وقت قریب آتا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دو فرشتے بھیجتا ہے اور اس بندہ مومن کی جو حد نگاہ ہے جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں اس کی حد نگاہ تک وہ دو خوبصورت فرشتے بیٹھ جاتے ہیں وہ ان کو تکنے لگتا اور ملکل الموت آ کر اس کے سرہانے کھڑا ہوتا اور کہتا ہے اے پاک رو تو بڑے اطمینان اور راحت کے ساتھ نکلا پریشانی اور افسردگی کے عالم میں نہیں بلکہ اطمینان کے عالم میں نکل اور اس رب کی بارگاہ کی طرف آ جا کہ جس سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے جب اس روح کو اس طرح پکارا جاتا ہے تو وہ روح بڑے راحت اور آرام اور سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ بندے مومن کے جسم سے نکلتی ہے نبی پات فرماتے ہیں جیسے ہی وہ روح نکلتی ہے ملکل الموت آگے بڑھ کر بڑی جلدی سو سے اسے پکڑتا ہے اور وہ جو دو فرشتے جنت سے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان کے پاس خوشبودار کفن اور حنود کا کفن جنتی کفن ہوتا ہے ملکل الموت وہ رو پکڑ کر بڑی جلدی سے ان فرشتوں کے حوالے کرتا ہے اور وہ فرشتے اس رو کو لے کر اس خوشبودار کفن میں لپیٹ کر آسمان کی بلندیوں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں دروازہ کھلتا اندر داخل ہوتا ہے تو وہاں کا دربان کہتا ہے کہ یہ کس کو لے کر آئے تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ فلاں پاک بندے کی مومن بندے کی روح ہے تو وہ بھی اسے کہتے ہیں کہ اے پاک رو اپنے رب کی طرف آ بڑے اطمینان راحت اور سکون کے ساتھ ہر آسمان پر اس طرح اس کا استقبال کیا جاتا اور پاک نافرمان اور گناہگار کی روح نکلتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے انتہائی سیاہ رنگ کے اور حیبت نا قسم کے دو فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس کے سامنے بیٹھتے ہیں اور وہ انتہائی خوف میں مبتلا ہوتا ان کو دیکھنے میں اور ادھر ملک الموت اس کے سرا آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے قبیس رو اس قبیس بدن سے باہر نکالا اور یہ کہتے ہوئے پھر ملک الموت اس کے جسم کے ریشے ریشے میں داخل ہوتا اور داخل ہو کر اس کی روح کو ایسے کھینچ کر نکالتا ہے نبی یہ بات فرماتے جس طرح روئی کے اندر کانٹوں کو پسا دیا جائے جاری دانت درخت کی ٹہلی لے کر روئی میں پھنسا کر اسے کھینچا جائے تو جس طرح وہ روئی کا رواں رواں اس کے ساتھ کانٹوں کے ساتھ لگ جاتا ہے اسی طرح اس کے جسم سے رو نکلتے ہوئے رواں رواں اس کا کھڑا ہو جاتا اور اسے انتہائی تکلیف ہوتی ہے اور ان دونوں فرشتوں کے پاس انتہائی بدبودار اور تافن زیادہ کفن ہوتا ہے اور ملک موت وہ روح نکال کر جلدی سے ان کے حوالے کرتا ہے وہ اس پہ بدبو دار کفن میں لپیٹتے ہیں اور اسے لپیٹ کر پھر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو آسمان کا فرشتہ پوچھتا ہے کہ کون ہے اور کس کو لے کر آئے ہو وہ کہتے کہ یہ فلاں گناگار اور نافرمان فرمان کی روت وہ کہتے ہیں اے خبیص روح اے خبیس بدن کے متی تو جہنوں کی طرف چلا جا اور تیرے لیے جان کی پیپ اور آگ ہے کہ جس میں تو ہمیشہ رہے گا دروازہ بند کر دیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ تیرے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے اور پھر وہ روح واپس اس قبر کے ساتھ متعلق ہوتی ہے یعنی ایک روات کے مطابق تو یہ اور ایک روات میں, میں میں نے یہاں تک پڑھا کہ یہ بندہ مومن کی جب رو نکلتی ہے تو اللہ تعالی اسے انتہائی ایک خوبصورت چیز دکھاتا ہے وہ کیا ہے واقع معراج کی اگر تفسیرات کو پڑھا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے اور وہیں بہت سے علماء کرام مفسرین کرام اور مدسی نے اس روات کو ذکر کیا ہے کہ نبی آباد صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس میں تشریف لے گئے اور بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کروائی پھر آپ کو سکھرا کے مقام پر لایا گیا وہاں سے آپ آسمانوں کی طرف بلند ہوئے تو وہاں ایک سنہری سیڑھی لائی گئی اس سیڑھی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف بلند ہوئے چونکہ معراج کا ایک معنی ابسلم سیڑھی بھی ہے چونکہ یہ سفر سیڑھی کے ذریعے ہوا اور نبی پاک اس خوبصورت سیڑھی کے ذریعے آسمان کی طرف گئے اس وجہ سے عربی زبان میں معراج واقع معراج کو میراج کہا جاتا ہے اب وہ سیڑھی انتہائی خوبصورت روج میں آتا ہے کہ اس کے دونوں کناروں پر زموڈ اور مرجان کے موتی لگے ہوئے ہیں اور اس کے ہر راویے پر انتہائی نایاب قسم کے جنتی موتی جڑے ہوئے ہیں اور اس کا حسن اتنا ہے کہ اسے انسان دیکھتا ہے تو اس کے حسن میں کھو جاتا ہے روایت میں آتا ہے کہ مرتے وقت بندہ مومن کو وہی سنہری سیڑھی دکھائی جاتی ہے وہ اتنی ہسی ہے کہ بندہ اس کے حسن میں کھو جاتا ہے آپ نے دیکھا اگر کسی کی موت کے وقت آپ اس کے قریب رہے ہوں اور اس کی روح بڑے آرام اور سکون سے نکل رہی ہو تکلیف میں نہ ہو تو آپ نے اکثر مومنین کو دیکھا ہوگا کہ جب روح نکلتی ہے تو ان کی آنکھیں ٹک جاتی ہیں ایک مقام پر کھلی کی کھلی رہتی ہیں یہ آنکھ کے اندر کا حصہ یہ حرکت نہیں کرتا اور یہی عرب اردو زبان میں کہا جاتا ہے کہ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنا بس اس کی نگاہ یو چھت کی طرف ٹکی ہوتی ہے اور وہی لمحہ ہوتا ہے کہ جب سورہ یاسین بڑی جا رہی ہوتی ہے عزیز اقروات قریب ہوتے ہیں اور اس کی روح نکل جاتی ہے وہ روایت میں آتا ہے کہ وہ مردے کو وہ خوبصورت سیڑھی دکھائی جاتی ہے اس کا حسن دیکھ کر وہ بندہ مومن اس کے حسن میں کھو جاتا ہے دنیا و مافیا کی خبر نہیں ہوتی اور ملک الموت بڑے آرام سے اس کی روح نکال کر لے جاتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کی روح نکلتی ہے بندہ مومن کی روح تو اس وقت ملکل الموت اس کی بارگاہ میں انتہائی خوبصورت شکل میں آتا ہے۔ ایک نوجوان حسین و جمیل کی شکل میں آتا ہے کہ اس کو راحت اور سکون ملتا ہے اور پھر اس کی پکارا جاتا ہے کہ رب سے مطمئنہ تو اس کے جسم سے نکلا تو وہ رو نکل آتی ہے اور دوسری بات میں سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتہ ملکل الموت آ کر رو کو پکارتا ہے تو وہ اللہ کا بندہ اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ روئے مطمئنہ تو آ جا منہ کے ذریعے سے تو انسان بندہ مومن ملکل الموت کو کہتا ہے کہ تم میرے منہ سے میری روح کو کیسے نکالے گا جبکہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں میری زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہے تو ملک الموت اللہ کی بارگاہ میں بندے کا جواب پیش کرتا ہے بار تعالہ تیرا بندہ مومن تو تیرا ذکر کر رہا ہے اور اس کی روح باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے اس کو وہاں بڑا سکون ہے اطمینان ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ ملک الموت اگر منہ سے نہیں تو کسی اور جسم کی عضو سے اس کی روح نکال اب بندہ مومن کے پاس ملک الموت آ کر کسی اور جسم کے حصے سے روح نکالنے کی کوشش کرتا لیکن جسم کے ہر عضو سے کوئی نہ کوئی نیکی اس کے سامنے آ جاتی ہے مثلا ہاتھ سے روح نکالی جائے گی کوشش کرے گا تو ہاتھ کی نیکی کام آئے گی کہ کسی یتیم کے ہاتھ پر آپ نے دست شفقت رکھا ہوگا اس ہاتھ سے کوئی صدقہ و خیرات کیا ہوگا اس ہاتھ سے کسی کے ساتھ آپ نے بھلا کیا ہوگا کسی ظالم کے ہاتھ کو اس ہاتھ کے ذریعے آپ نے روکا ہوگا جب وہ مظلوم پر ظلم کر رہا ہوگا یعنی وہ نیکی آڑے آ جائے گی یعنی جسم کے ہر ہر عضو سے ملک الموت بندہ مومن کی روح نکالنے کوشش کرتا ہے لیکن روح کہتی ہے مجھے یہاں اس کے قلم میں اطمینان ہے کہ یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے لہذا میں باہر نہیں نکلتی اب وہ مجبور ہو جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں سرکار فرماتے ملکل موت ارض کرتا ہے بار تعالیٰ تیرے اس بندے کی تو روح آنے رہی اب میں کیا کروں تو اللہ تعالی فرماتا ایسا کر ہے ملکل موت اپنے ہاتھ پر میرا نام لکھ اور میرا نام لکھ کے اس روح کو دکھا اور جیسے یہ دیکھے گا یہ خود بخود نکل آئے گا اب ملک الموت اپنے ہاتھ پر اپنا رب کا نام لکھتا ہے اور نام لکھ کر بندہ مومن کو دکھایا جاتا ہے جیسے ہی اس کی روح اللہ کا نام دیکھتی ہے تو وہ تو اللہ کے ذکر میں ہے بس نام دیکھتے ہی فوراً اس نام کا استقبال کرنے کے لیے بندہ مومن کے جسم سے باہر نکلتی ہے نبی پاک فرماتے ہیں وہی لمحہ ہوتا ہے کہ ملک الموت بڑی جلدی سے اسے جبر لیتا اور وہ جو سامنے فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے حوالے کرتا ہے وہ خوشبودار کفن میں لپیٹ کر اس کو پھر مختلف فضاؤں میں لے جاتے ہیں یہ مختلف انداز ہر کسی کی روح نکلنے کے وقت کے ہیں بند ہے مومن اس کا اپنا ایک مقام ہے جس کا جتنا بلند مقام ہے اس کی روح نکلتے وقت اتنے ہی راحت اور سکون اسے عطا کیا جاتا ہے اور جتنا کوئی نافرمان ہے گناہگار ہے اتنی ہی اس کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے اور یہ جو بات ربی پاک صلی اللہ علیہ وارث نشاسن کی اس طرح روح نکلتی ہے گناگار کی کہ جیسے انسان کانٹے دار جھاڑی کو روئی میں ڈال کر کھینچے تو روئی چپک جاتی ہے اس طرح انسان کے جسم سے کھینچا جاتا ہے اب جسم میں اگر کوئی کانٹے دار جھاڑی ڈال کر اسے کھینچا جائے تو کتنی عزیقت اور تکلیف ہوگی جیسا کہ کل بھی والدین کے ترام کے حوالے سے حالت نزا کی تکلیف کے حوالے سے ایک روایت میں نے ذکر کی تھی تو گناگار کو اتنی عزیقت اور تکلیف ہوتی ہے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں اسی طرح نیک عمل کرتے رہیں پھر یہ عمل صرف موت کی حد تک نہیں بلکہ قبر میں بھی اس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانۂ اکدس میں ایک شخص کا انتقال ہوا منافقین میں سے اسے, اسے اس کی میت نماز جنازہ کے لیے لائے گئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا گیا آپ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے آپ نے دیکھا کہ اس شخص کے کفن میں حرکت ہو رہی ہے آپ نے صاحب کو بلایا فرمایا کہ کفن میں کوئی چیز حرکت کر رہی ہے دیکھو کیا ہے کفن کھول کے دیکھا تو انتہائی زہریلا سام اس آدمی کے جسم کے ساتھ لپٹا ہوا ہے اس کے خون کو چوس رہا ہے اور اس کے گوشت کو کھا رہا ہے حضرت ببکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حکم دیا کہ اس کو مارو یہ میت کو تکلیف دے رہا ہے اور صاحب آگے بڑھے مارنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس سان کو قوتِ گویائی عطا فرما دی اس نے بڑا شہاد اللہ اللہ اللہ و شہاد اللہ محمد ان ابدو رسول اور کہنے لگا بکر مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو میں اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کر رہا بلکہ میرے خالق و مالک نے میری یہ ڈوٹی لگائی ہے کہ میں قیامت تک اس کو یہ سزا دیتا رہضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا اس کی کیا, کیا گناہ ہے کیا غلطی کی ہے اس نے کہا اس کی ایک غلطی نہیں اس کی تین غلطیاں ہیں پوچھا گیا وہ کیا کہا کہ جب مسجد سے آزان ہوتی تھی یہ آزان سن کر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں جاتا تھا اور دوسرا یہ کہ اس پر علی اللہ نے مال دیا تھا یہ اللہ کی بارگاہ میں مال کی زکات ادا نہیں کرتا تھا اور تیسرا گناہ اس کا یہ ہے کہ یہ علماء دین کی گفتگو سننا اسے پسند نہیں تھا بڑے شوق سے ان کی گفتگو نہیں سنتا تھا آپ دیکھیں لیں کہ آج ہم ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ان تینوں گناہوں میں کسی نہ کسی طرح مبتلا ہے کہ ہم نماز سے ہمارے بہت سے دوست بھائی آ رہی ہیں نماز کی پابندی نہیں کرتے عام دنوں کو چھوڑ کر آپ رمضان و مبارک میں دیکھیں بعض ایسے بدبخت بھی ہیں کہ جو رمضان میں بھی مسجد میں نہیں آتے زکات ادا نہیں کرتے بجا بجا کے رکھتے ہیں اور علماء کرام کی گفتگو سننے کے حوالے سے اپنی مسجدوں کا جائزہ لے لیا جائے تو ہم اس ٹائم مسجد میں ہمارے لوگ آتے ہیں کہ جب خطبے کا وقت ہو رہا ہو بس پہنچیں اور ادھر جمعے کی نماز ہو اور بس نماز پڑھ کے ہم نکل جائیں گفتگو سننا پسند نہیں رہا اس قسم کے عذاب میں انسان کو اللہ تعالیٰ مبتلا کرتا ہے امام یافی نے روزۃ الرآین میں یہ بات بھی درج کی ہے کہ ایک مردے کی میت دفنانے کے لیے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جب قبر میں لائی گئی ایک قبر جب کھودی گئی کھولی گئی تو وہاں فوراً ایک ازدہا سانپ نمودات ہو گیا لوگ ڈر گئے پیچھے ہٹ گئے پھر دوسری قبر کھولی گئی اس کو چھوڑ کر وہ اژدہا وہ سانپ وہاں پر بھی آ گیا یہاں تک کہ تیس مقامات پر قبر کھولی گئی لیکن ہر مقام پر وہ سانپ آ جاتا پھر ایک بزرگ بیچ میں سے بولے کہنے لگے اے سانپ ہم جانتے ہیں کہ تیری کوئی نہ کوئی اللہ نے ڈپٹی لگائی ہے لیکن اللہ تعالی نے ہماری بھی تو ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس کو دفن کیا جائے ہمیں ہماری ڈیوٹی کرنے دے اور جب ہم اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو جائیں تو تو اپنی ڈیوٹی خود ہی کرتے رہنا بس جب یہ کہا تو وہ سانپ غائب ہو گیا اور اب جو قبر ایک کھول کر اس میت کو رکھا گیا تو جب رکھ کر لوگ فارغ ہوئے تو کیا دیکھا کہ اس قبر میں وہ سانپ موجود ہے لوگ توبہ کرتے کرتے وہاں سے باہر نکلے قبرستان سے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغات کرنے لگے میں آج چند ایسے واقعات کہ جو ہمارے اس زمانے کے ہیں اور اخبارات میں اگر آپ نے پڑھے ہیں تو اچھی بات نہیں تو آج میں آپ کو چند باتیں سوالے سے کے حوالے سے نا فرمانوں کے حوالے سے نیکو کار کے حوالے سے تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ اولیا کرام کا مقام کیا ہے 23 مارچ سن 1992 سو بانوے جو اس نام ہے جنگ کو اگر اٹھا کر دیکھا جائے تو اس میں ایک خبر آئی تھی پشاور میں ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے تلاش اس کے قبرستان میں اچانک دوپہر کے وقت لوگوں نے کیا دیکھا کہ آگ تو شولے بلند ہو رہے ہیں اور آسمان تک بلند ہو رہے ہیں لوگوں نے بڑی کوشش کی آگ نہ بجھی تو لوگ تلاوت قرآن میں ذکر اللہ میں توبہ کرنے میں مصروف ہوئے اور آہستہ آہستہ وہ آگ بجھ گئی جب قریب جا کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھا کہ اس قبر سے ایک طرف سے سراخ ہے اور اس سراخ سے وہ آگ نکل رہی تھی لوگوں نے وہ اینٹ رکھی اور اس پر مٹی ڈال دی گئی اور پھر اسی طرح ڈاکٹر نور محمد غالبہ ان کا تعلق شاہ فیصلہ سے ہے روزنامہ پاکستان میں وہ ایک آلم لکھتے ہیں تیرہ دسمبر سن انیس سو اکانوے روزنامہ پاکستان کے حوالے سے دو واقعات پیش کر رہا ہوں کہ جو ان کے بیٹے ہوئے ہیں ایک تو یہ جو کہتے ہیں کہ ہم منسرے کے مقام پر دے ہم نے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی نماز کا وقت ہوا ہم نے انہیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے کی دعوت دی تو ان میں سے ایک آدمی جو بار سٹاپ پر بیٹھا تھا اس نے کہا کہ میں آؤں گا نماز پڑھنے کے لیے مغرب کے وقت اور میں تمہیں اپنے ساتھ بیتا ہوا ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ سناؤں گا میں ایک ریٹائر خوجی ہوں کہتے ہمیں بڑا اشتیاق ہوا ہم مسجد میں بیٹھ کے اس کا انتظار کرنے لگے وہ واقعی اپنے وقت پر آیا اور بیٹھ کر اس نے واقعہ یہ سنایا کہ میں ایک ریٹائر فوجی ہوں سن انیس سو کی جنگ میں میں شریک تھا اور پاکستانی فوج نے ایک قبرستان میں اصلے کا ڈپو بنایا وہاں میری چند فوجیوں کے ساتھ ڈپٹی تھی میں ان کی حفاظت کر رہا تھا لیکن ایک دن دوپہر کے وقت جب روشنی پھیل چکی تو میں ٹہلنے کے لیے قبرستان میں نکلا تو اچانک ایک قبر سے مجھے ایسی آواز آئی کہ جیسے کوئی شخص ہڈیوں کو توڑ رہا ہے کہتے میرے دل میں خوف پیدا ہوا اشتیاد پیدا ہوا میں نے اپنی بندوق کی نالی کے ذریعے اس کی اینٹیں جو نظر آ رہی تھی ان اینٹوں کو ہٹایا اور ہٹا کر اندر کا جان کے کیا دیکھا کہ ایک ہڈیوں کا ڈانچا ہے اور ہڈیوں کے ڈانچے کے کنارے پر ایک چھوٹا سا جانور ہے جو چوہے کی شکل کا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے وہ چوہے کی شکل کا جانور جب اپنا منہ اس ڈانچے پر رکھتا ہے تو وہ ڈا سے اکڑ جاتا ہے اور اس کی ہڈیوں سے کڑ کڑ کی آواز آتی ہے کہتے ہیں مجھے اس کی دو تین مرتبہ اس نے میرے سامنے جب یہ حرکت کی تو کہتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوا تکلیف ہوئی کہ ایک جانور مردے کو تکلیف دے رہا ہے کہتے ہیں میں نے اپنی بندوق کی نالے سیدھی کی تاکہ اس کو گولی مارے جائے تاکہ یہ میت کو عذاب نہ دے تکلیف نہ دے کہتے ہیں جیسے ہی نالے سیدھی کی تو وہ جانور مٹی کے اندر چھپ گیا اور تھوڑی دیر میں کھڑے ہو کر اس کو تلاش کرنے لگا دیکھنے لگا کہ اب دوبارہ نکلے کہتے ہیں جیسے ہی وہ دوبارہ نکلا تو اس نے مجھ پر حملہ کر دیا چھلانگ ماری کہتے مجھ پر خوف خوفداری ہوا ڈاکٹر نور محمد لکھتاس مجھ پر ایک خوفداری ہوا اور میں بھاگنے لگا اور کافی دیر بھاگتا رہا بھاگتے بھاگتے میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ میرے پیچھے آ رہا تھا میں اور پھر بھاگنے لگا میرے عصرے کا ڈگ وہ کچھ دور تھا لیکن راستے میں ایک تالاب تھا پانی کا کہتے ہیں اس پانی کے حوض میں تالاب میں میں نے چھلاں مار دی تاکہ اس جانور سے بچا جائے کہ پتہ نہیں وہ کس عذاب میں مجھے مبتلا کرے کہتے ہیں چھلاں مار کر میں پانی میں تیرنے لگا اور میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ اچانک تالاب کے کنارے پہنچا اور پہنچنے کے بعد ایک لمحے کے لیے ٹہرا آپ دیکھیں عذاب ہلای ایک لمحے میں ٹھہرنے کے بعد اس جانور نے اپنا منہ پانی میں ڈالا ڈاکٹر نور محمد کہتا ہے کہ اس شخص نے بتایا ڈرائیڈائر فوجی نے کہ جیسے ہی منہ ڈالا پانی آگ کی طرح ابلنے لگا اور میری ٹانگیں جل کہنے یہ کہہ کر اس نے کپڑا ہٹایا اور ہم نے دیکھا کہ اس کی ساری ٹانگیں سرخ تھی اور جلی ہوئی تھی یعنی لگا کہ اس پانی میں جلی ہیں فورن میں باہر نکلا اور چیخنے اور چلانے لگا اور اتنے میں میرے فوجی دوست آ گئے اور مجھے اٹھا کر لے گئے اور آباد کے ہاسپٹل میں داخل کیا کہہ رہے مجھے آرام نہیں آیا اور پھر مجھے اسلام آباد سی ایم ہاؤس میں لا کر اس ہاسپٹل میں داخل کیا گیا وہاں میرا علاج ہوا اور اس نے پھر اپنی ٹانگیں دکھائی اور کہا کہ یہ دیکھیں کہ یہ میرے ساتھ بیتا ہے میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے اب بات قابل اور ہے کہ اگر ہم کھانا پکاتے ہیں دیکھ میں قورمہ تیار کرتے ہیں اس میں دس 15 بیس کلو پانی رکھا جاتا ہے آدھا گھنٹہ گھنٹہ جا کر باورچی انتظار کرتا ہے تب جا کر وہ پانی ابلنے کے قریب ہوتا اور پھر وہ ابلتا ہے اور پھر کسی کے جسم پر پڑے تو ہلکا پھلکا جسم جل جاتا ہے لیکن اللہ کے عذاب بھی صورت دیکھیں کہ ظاہر اس میت کو کوئی عذاب دیا جا رہا تھا اور اس نے عذاب میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی اور اللہ تعالی نے وہ عذاب پھر اس پر مسلط کیا کہ وہ جانور جو چوہے کی مانے ادھر مور رکھتا ہے اور پانی کھولنے لگتا ہے تو اللہ تعالی کے آزاد کی کیسی کیسی یاد کس قسم کازاد کا کا ہے اسی طرح یہ سن انیس سو کا واقعہ دان کرتا ہے یہ تو سنس سو کا چونکہ یہ میڈیکل ڈاکٹر تھا اور نشتر میڈیکل کالج سے اس نے ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کی ڈاکٹر نور محمد لکھتا یہ بھی روزنامہ پاکستان تیرہ دسمبر سن انیس سو کے اخبار میں ہے کہ ہم نشتر میڈیکل کالج میں جب ایم بی بی ایس کرنے کے لیے گئے اور اس اڈانا ٹومی میرا عنوان تھا یعنی ہڈیوں کے حوالے سے انسان کے ڈھانچے پر تحقیق کہتے ہیں اس حوالے سے ہماری تحقیق تشریح اور ابدان جس کو عربی دران میں کہتے ہیں, کہتے, ہیں کہتے ہیں یہ ہمارا عنوان تھا تو ہمیں مردے کے ڈانچے کی ضرورت ہوا کرتی تو نشتر میڈیکل کالج کے ساتھ ہی جو قبرستان ہے وہاں کے مجاور اور گورکن سے کہہ رہے ہمارے لڑکوں نے رابطہ کیا کہ ہمیں ایک ڈانچہ دے دیا کرو اب میں یہ واقعہ ہو رہا ہے اب معاملہ یہ طے ہوا کہ بائیس روپے روزانہ ہم دے دیں گے اور وہ ہمیں ایک مردے کا ڈھانچہ دے دیا کرے گا کہہ رہے شراد کے وقت ایک دو لڑکے جاتے بوری لے کر جاتے اور بائیس روپے لے کر جاتے اور اسے دے کر آ جاتے وہ کسی نہ کسی مردے کا ہڈیوں کا ڈھانچہ نکال کر صبح ہمیں گانشر میڈیکل کالج کے ہاسپٹل میں پہنچا جاتا پھر ہم اس پر پریکٹیکل کرتے تجربات کرتے یہ وہ گزرتا رہا اور یوں اس کا معاملہ اپنا بنتا رہا اور ہمارا کام بھی ہوتا رہا خیر اچانک ڈاکٹر نور محمد کا کہنا یہ کہ ایک دن مجھے انسانی کھوپڑی کی تاقی کے حوالے سے تجربہ کرنا تھا اور انسانی کھوپڑی درکار تھی کہہ رہے میں گیا خود تاکہ اس مجاور کو ملا جائے اور اس سے طے شدہ قیمت اس کو دے دی جائے اور انسانی کھوپڑی حاصل کی جائے لیکن قبرستان میں وہ مجھے ملا نہیں بہت تلاش کیا نہیں ملا پھر لوگوں سے معلومات کی تو کسی نے بتایا کہ وہ مسجد میں ہے اور اب وہ مسجد سے باہر نہیں نکلتا چاہتے میں مسجد میں گیا اس سے ملاقات کی تو دیکھا کہ وہ وہاں خوف سے کاپ رہا ہے تلاوت قرآن کر رہا ہے ذکر کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے, توبہ کر رہا ہے کہنے میں جا کر میلا سلام دعا ہوئی اور اس کے بعد میں نے اس کے سامنے اپنے آنے کا مقصد اور مدعا بیان کیا اور جب مقصد اور مداح بیان کر چکا تو اس نے کہا کہ بھائی میں نے یہ کام چھوڑ دیا میں یہ کام نہیں کر سکتا میں نے کہا ڈاکٹر نور محمد کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ میں تمہاری قیمت دینے کو تیار ہوں یہ کام کر دیں مجھے تجربہ کرنا ہے اس نے کہا میں نے افطوبا کر لی ڈاکٹر نور محمد کہتا ہے میرے دل میں تجسس پیداو کی وجہ کیا اس سے پوچھا جا کہتے ہیں میں نے اس سے معلومات کی اس نے کہا یہ تمہیں لوگوں کا کام کرنے کے لیے یہ چند دن پہلے میں نے رات میں جا کر ایک قبر کھولی تو اس میں آگ کے شولہ بلند ہو رہے تھے اور آگ کا ایک شولا میری طرف بھی نمودار ہوا میری طرف رکھا اور میں دوڑنے لگا اور آگ کا شعلہ میرے پیچھے پیچھے اور میں آگے آگے اور وہ مجھے چھوڑ نہیں رہا تھا لہذا میں نے مسجد میں داخلے کا ارادہ کیا جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا تو وہ شعلہ واپس چلا گیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب مسجد میں داخل ہونے سے اور ذکر ادائی کرنے کی وجہ سے دور ہو جاتا یہ تو ہمارے آج کے زمانے کے واقعات ہیں کہ جو پیش آتے ہیں اور نیکو کار لوگوں کے حوالے سے بھی بہت بے شمار واقعات ہیں کہ روزنامہ پاکستان سن انیس سو بانوے کے اگر دسمبر کے اخبار کو اٹھائے تو راجنپور کے حوالے سے خبر ہے کہ راجنپور میں ایک نوجوان کا انتقال ہوا اس کی میت کو تیار کر کے تجیز و تخمین کے بعد جب قبرستان لے جانے لگے تو قبرستان میں انتہائی خوشبو پھیلی ہوئی ہے ہر طرف پورا قبرستان معطر ہے لوگ بڑے حیران کہ خوشبو کار سے آ رہی ہیں تو وہ جو قبر کھود رہے تھے جب انہوں نے توجہ کی غور کیا تو معلوم یہ وقت اس قبر کے نیچے ایک اور قبر ہے اور اس قبر میں نیچے سوراخ ہو گیا ہے اور یہ خوشبو اس سوراخ سے نکل رہی ہے تو وہ قبر کھودنے والے نے تھوڑا سا سوراخ کو کھلنا کیا تو نیچے نظر پڑی تو دیکھا کہ ایک سفید ابھی شخص میں و ہے اور اس کے جسم پر ایک خوبصورت پھول رکھا ہوا ہے اور یہ خوشبو اس سے آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ایسے بھی نیک بندے ہیں کہ ان کا جسم بالکل صحیح سلامت اپنی قبروں میں موجود ہوتا کئی ایسے واقعات ہیں امام جلال السدی کی کتاب شروع صدور کو اٹھا کر دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے حوالے سے تابعین کے حوالے سے اول کرام کے حوالے سے ایسے کئی واقعات کہ وہ اپنی قبروں میں کئی بزرگوں کو لوگوں نے بیٹھا ہوا دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذکر کر رہے ہیں اور طلاوت قرآن کر رہے ہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ سلم کی حدیث سے مبارکہ ہے کہ جس شخص نے زندگی میں کبھی گناہ نہ کیا ہو ہمیشہ گناہوں سے بچتا رہا ہو اور اپنی تدا سے لے کر انتہا تک نیکی ہی نیکی کی ہو سرکار فرماتے مرنے کے بعد اس کا جسم قبر میں کھایا نہیں جاتا بلکہ محفوظ رہتا سلامت رہتا ہے اور تجلیات مدینہ تو شام الحسن کاندلیوی دیوبندی میں جو لکھی ہے اس میں اس نے اس بات کو لکھنے کے بعد کہتا ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد اولیاء اللہ ہے کہ مرنے کے بعد اولیاء اللہ بھی اپنی قبروں میں محفوظ ہوتے ہیں ان کا جسم سلامت رہتا ہے پھر بریکی کی رات ہے کہ سرکار نے فرما المعزن المختصب کش شہید المتشقی بھی دمی ازا مات لم یدودی فرما ایسا معازم جو اللہ کی رضا کی خاطر اذان دیتا ہے وہ مرنے کے بعد ایسے ہے کہ جیسے کوئی شہید شہادت کے بعد خون آلود کپڑوں کے ساتھ قبر میں دفن کر دیا جائے جس طرح اس کی قبر میں کیڑے داخل ہو کر اس کے جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اسی طرح ایسا معذن کہ جو اللہ کی رضا کے لیے آزان دیتا ہو مرنے کے بعد اس کا جسم بھی قبر میں محفوظ رہتا ہے اور شہید تو زندہ ہائی ہے کہ قرآن کی دو آئے اس پر شاید عادل ہیں کہ ولہ تخصب اللہ قطلفی سبھی امواتا اور ولا تک تلفی سبیل اللہ اموات شہید اپنی قبروں میں زندہ ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد شہید کی روح کی زندگی ہے رو دوستو ہر کسی کی زندہ رہتی ہے وہ چاہے کسی مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو روح کو فنا نہیں ہے جس کی روح ایک مرتبہ پیدا کر دی جائے اب کبھی بھی وہ روح مرے گی نہیں ہمیشہ قائم رہتی ہے اس لیے کہ یس ارو نکانو کل روح امر ربی قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ روح امر ربی ہے اے محبوب یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے آپ فرما دیں کہ رو امر ربی ہے اور جو امر ربی ہوتا ہے اس کو فنا نہیں ہے تو رو مسلمان کی ہو کافر کی ہو ہندو کی ہو مومن کی ہو گناگار کی ہو عیسائی کی ہو یہودی کی ہو کسی کی بھی ہو وہ تو سب کی زندہ رہتی ہے تو شہید کی کیا تخصیص ہوئی قرآن کی دو آیتوں میں جب شہید کی زندگی کا اعلان کیا گیا تو اس سے مراد رو کی زندگی نہیں ہے اس کے جسم کی زندگی ہے وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں کہ کئی شوہدا صاحب ہے کے حوالے سے آج بھی ہمارا ایمان الرقیدار کہ ان کے جسم اپنی قبروں میں بالکل سلامت ہے نہ صرف بلکہ بالکل تر تازہ ہے اور ان کی روح کا تعلق جسموں کے ساتھ ہے تو جسم کے میں روح جو ہے وہ ہر کسی کی زندہ رہتی ہے اور لیکن جہاں یہ جو بات آدمی مبارکہ میں یا آدمی مقدسہ میں ہے اس سے مراد جسم کی زندگی ہے آخری بات عز کر کے اسی زمانے میں کہ جب شہید بھی زندہ معاذ بھی زندہ ہے اپنی قبر کے اندر یہاں تک کہ حافظ قرآن کے متعلق بھی سرکار نے فرمایا کہ جب حافظ قرآن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبر کو کہتا ہے کہ اس کے سینے میں میرا قرآن محفوظ ہے تو اس کے جسم کو نقصان نہیں پہنچانا تو قبر یہ کہتی ہے باردہ آرا میں تیرے اس بندے کے جسم کو کیسے نقصان پہنچا سکتی ہوں جس کے سینے میں تیرا کلام مقدس محفوظ ہے تو حافظ قرآن کا جسم بھی قبر میں سلامت رہتا ہوا ہے وہ بھی اپنی قبروں میں زندہ ہے شہید بھی زندہ ہے معاذ بھی زندہ ہے اور جس نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالی کی فرما برداری میں گزار دی ہو وہ بھی زندہ ہے پوری زندگی نیک عمل کیا ہو اب بات قابل غور ہے کہ شہید کی شہادت کو اگر عظمت ملی ہے تو نبی طاق صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے حافظ قرآن کو عظمت ملی ہے تو حضور کے صدقے سے اگر حضور نہ ہوتے قرآن نہ ہوتا اور حافظ قرآن کی عظمت نہ ہوتی معذن کو اگر عظمت ملی ہے تو نبی پاک کے آنے کی وجہ سے کہ نبی پاک کی امت کو آزان کا حکم ملا حضور نہ ہوتے تو آزان نہ ہوتی معذر نہ ہوتا تو جن کو صدقے کے ذریعے سے عظمت مل رہی ہے ان کے حوالے سے تو عقیدہ یہ ہو کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے اور جس کے صدقے سے سب, سب کو مل رہا ہے وہ اپنی قبروں میں زندہ کیسے نہیں ہو سکتے وہ پھر اپنے مدینہ مربرہ میں اپنے مقام پر رہتے ہوئے کو سلام کو سن کر جواب کیوں عطا نہیں کر سکتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ آپ حیات ہیں اور مومنین کے اپنی امتیوں کے سلام کو سنتے بھی ہیں جواب بھی عطا فرماتے ہیں جو محبت کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور دیگر کا سلام پیش کر دیا جاتا ہے یہ چند باتیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علام کی حادث سے مبارکہ کی روشنی میں اور آج کے حالات کی روشنی میں موت کے حوالے سے اس ہیں اس لیے انسان کو موت کی فکر کرنے چاہیے موت کی تیاری کرنے چاہیے حضرت بہلول دانا کا نام آپے میں سنا ہے بغداد شریف میں حضرت یوشا بن نون علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں ان کے بالکل پہلو میں آپ کا مزار ہے اور اسی قبرستان میں حضرت جنید بغدادی حضرت صدی سختی اور دیگر بڑے بڑے اولیاء کرام حضرت زنون مصری اور حضرت معروف کرخی ان کی مزارات سب اسی قبرستان میں ہیں وہی حضرت بحل دانا کا بھی مزار ہے بہت بڑے اللہ کے ولیے گزرے مزدور ٹائپ کے آدمی تھے ہارون رشید کے زمانے میں تھے ہارون رشید کے دربار میں کوئی روک ٹوک نہیں تھی جب چاہتے آپ آ جاتے اور ہارون رشید کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ ہوتی وہ مذاق بھی کیا کرتا ایک دن آپ آئے ہارون رشید کا اپنے دربانوں کو آڈر تھا حکم تھا کہ کوئی بھی آئے اس سے پوچھا جائے رکا جائے اور مجھ سے اجازت لی جائے لیکن جب بہلول آ جائے تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے وہ درباروں سے پوچھتے بھی نہیں تھے بادشاہ کے دربار میں آ جاتے اس لیے کہ اللہ کے ولی تو بادشاہتیں تقسیم کرنے والے ہیں انہیں کہتے کہ بادشاہ کی کیا فکر تو ہارون رشید کے آواز گفتگو ہو رہی ہے ہارون رشید کو مذاق سوجی اور مذاق مذاق میں اپنی چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی حضرت بیر الجنا کو دی کہا یہ لے لو یہ میری امانت ہے اسے رکھ لو اور تمہیں جو تم سے زیادہ بے وقوف ملے اس کو دے دینا مذاق کی کہ ذرے آپ پاگلوں کی طرح دیوانوں کی طرح مجنو کی طرح دریائے خوراک کے کنارے بیٹھ کر مٹی کے گھر بنایا کرتے تھے لوگ سمجھتے کہ پاگل ہے دیوان ہے مجنو ہے ہارون رشید نے مذاق کیا کہ یہ اپنے سے زیادہ بے وقوف کو دے دینا حضرت جاتے بحل کسی رنگ میں تھے چھڑی لے لی اور رکھ لی اٹھ کر چلے گئے کئی سال گزر گئے چھڑی ان کے پاس ہے اچانک ایک دن پتا چلا کہ ہارون رشید بیمار ہو گیا حضرت بہل النا کو خبر ملی تو عیادت کے لیے آئے جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے کہنے لگے ہارون رشید کیا ہو گیا ہارو رشید نے آگے سے جواب دیا کہ بہل سفر درپیش ہے کہ اچھا اچھا سفر پہ جا رہے ہو کہاں کہاں کا سفر درپیش ہے ہارون رشید کہنے لگا کہ اب موت کا سفر درپیش ہے ہارو رشید کو کہنے لگے کہ کب تک واپسی ہو جائے گی بہرول دنا اس کی بات سنی اور سنی کر دی کہا کب تک واپس آ جاؤ گے ہار کہنے لگا بہلول اس سفر پر جو جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا کہنے لگا اچھا پھر آپ نے تیاری تو کر لی ہوگی اپنے کارندوں کو سپاہیوں کو بھیج دیا ہوگا اپنا خیمہ بھیج دیا ہوگا ہری راج کا اور اپنے خادم آگے روانہ کر دیے ہوں گے کہ جو جہاں جا کر تیرا استقبال کریں گے تیرے رہنے سہنے کا انتظام کریں گے ہارون رشید کہنے لگا بہرول تم کیسی باتیں کر رہے ہو ہم اسی وجہ سے ہم تجھے بیوقوف کہتے ہیں کہ ایسی باتیں کر رہا ہے یہ موت کا سفر ہے اس میں کوئی ساتھ جایا نہیں کرتا کوئی آگے جا کے تیاری نہیں کرتا اس سفر پر انسان کو اکیلے ہی جانا ہوتا ہے حضرت بحر الدا نے اس کی اس بات پر کوئی توجہ نہیں دی کہ اس نے کیا کہا ہے غصہ کیا ہے کہ ہارون رشید اس سے پہلے میں نے تجھے دیکھا ہے تو چھوٹے چھوٹے سفر پر گیا کبھی ایک شہر میں کبھی دوسرے شہر میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں تو پہلے مہینوں تیاری کرتا تھا اپنے کرندے بھیجتا تھا سپاہی بھیجتا تھا راستے میں تیرے راحت اور آرام کا خیال کیا جاتا تھا احترام کیا جاتا اہتمام کیا, کیا, کیا جاتا تھا اور جہاں پہنچنا ہوتا تھا وہاں تیرے رہنے سہنے کا انتظام ہوتا تھا اتنے لمبے سفر پر جا رہا ہے اہتمام تو نے نہیں کیا بڑی عجیب بات ہے اس کا اہتمام کر رہا نے پھر کہا بہرول کیا تو واقعی بے وقف ہے کیا میں نے تو موت کے سفر پر میں جا رہا ہوں وہاں کوئی تیاری نہیں ہو سکتی وہاں کسی کو بھیجا نہیں جا سکتا کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا تو حضرت بحل دنا اس کی بات سن کر تھوڑا سا رکے اور پھر چھڑی نکالی اور چھڑی نکال کر کہنے لگے ہارون رشید تیری ایک امانت کئی سالوں سے لیے گھوم رہا ہوں آج تجھے لوٹانے کے لیے آیا ہوں ہارون رشید میں نے پوری دنیا گھوم کر دیکھی ہے مجھے اپنے سے زیادہ کوئی اور بیوقوف نظر نہیں آیا سوائے تیرے کہ تم مجھ سے بھی زیادہ بیوقوف ہے اس لیے چھڑی تجھے واپس کرتا ہوں اور کہا کہ اس کی دلیل یہ ہے نے دنیا کے چھوٹے چھوٹے سفروں کے لیے بڑی تیاری کی ہے بڑا استعمال کیا ہے اور اب آخری سفر درپیش ہے موت کا سفر کہ جس سفر سے کبھی واپس کوئی نہیں آ سکتا اس سفر کے لیے کونے کوئی تیاری نہیں کی کوئی امانے سالیہ نہیں کیے اور اپنے لیے آگے کچھ نہیں بھیجا تو ہارون رشید رونے لگا اور کہنے لگا بہرول تجھے تو ہم ساری زندگی بے سمجھتے رہے لیکن آج اگر حکمت کی بات سمجھائی ہے تو توں نے ہی ہمیں آ کر سمجھائی ہے تو ہم دنیا کے سفروں کی تیاری کرتے ہیں لاہور جانا ہے اسلام آباد جانا ہے پنڈی جانا ہے فیصلہ آباد جانا ہے ہم تیاری کرتے ہیں کپڑے تیار کرتے ہیں بیگ تیار کرتے ہیں ٹکٹ لیتے ہیں اور بڑا تمام ہوتا ہے اور جو کبھی کبھی سفر کرتے ہیں وہ تو بڑا شاندار تمام کرتے ہیں وہ ہوٹل میں بکنگ کی جاتی ہے اور طرح طرح کے معاملات الوازمات تیار کیے جاتے ہیں دوستوں موت کا بھی ایک سفر ہے یہ سفر ختم ہو جاتے وہ سفر قیامت تک جا کر ختم ہوگا اس سفر پر ہم نے جانا ہے اور اس سفر میں کیا چیز کام آتی ہے مال سالحہ کام آتے عبادات کام آتی ہے لہذا اپنی موت کو پیچھے نظر رکھ کر موت کی تیاری کی جائے اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق کا فرمائے اللہ صلی اللہ علیہ دن و مولانا محمد نماز علیہ کے و مولانا محمد مبارک وسلم یامین یا رب العالمین یا ارحمر راہمین ہم سب کو موت کے سفر کی تیاری کرنے کی توفیق کا اے احبار علا ہم سب کو اپنی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کو ہمارے سب کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما گناہوں کی زندگی سے نفرت عطا فرما نیکیوں کی زندگی سے محبت عطا فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاق سے بیرہ من فرما وَرَكَتِ إِنَّ اللَّهُمَ مَلَائِكَتَهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی وصل اللہ مسلم علیہ دن محمد امال علیہ مولان محمد امبارک وسلم وصلی اللہ تعالیٰ خیر محمد امالیہ وسلم